وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولاً سديداً يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 ان دونوں تشہدوں کے اندر محمد رسول وسلم کی کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی فرق بیان نہیں ہوا کہ پہلا تشہد اتہ حیات پڑھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جانا ہے نمازی نے اور دوسرا تشہد اتہ کے بعد درود پڑھنا ہے اور درود کے بعد دعائیں پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے یہ ایسی کوئی دلیل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 نماز کا پہلا تشاد ہوتا تھا ان دلائل کو دہرانا مقصد نہیں ہے اچھایات پڑھنے کے بعد امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے درود امام الانبیاء خود بھی پڑھا کرتے تھے اپنے اوپر درود پڑھتے تھے اللہ کا حکم تھا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 اس درود کے مختلف الفاظ محدثین نے وہ اپنی کتابوں کے اندر اکٹھے کیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے امام المبیا پر درود پڑھنے کے متعلق ایک مستقل کتاب لکھ دی اس موضوع پر جس کا نام ہے جلاؤ الفہام فصلات علا سد ال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 اللہ بیتی آل ابراہیم ان کا حمید بارک اللہ محمد الا آل بی ادواج ہی وہ درریتی کما بارکتا الا ابراہیم انک حمید المجید یہ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 یمہ ابراہیم ان کا آل حمید المجید یہ الفاظ بھی مدینے والے امام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر صحابہ کو سکھلائے یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ میرے بھائیو ان تین روایتوں کے علاوہ اور بھی مختصر اور کچھ لمبے وہ کلمات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 میں نے اس نقص کو اس کمی کو میں نے پورا کر دیا یہ الفاظ تیار کر کے یہ صرف امام المبیا پر نہیں یہ اللہ رب العالمین کے دین پر اللہ کے دین پر حرف آتا ہے یہ یہ عمل کرنے سے کیونکہ اللہ نے کہا ہے مکمل تو الکم دینا کو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل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 جو اللہ نے اتارا ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں جو پیارے پلمبر محمد رسول وسلم نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں وہ مسلمانوں کو کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ درود پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو ہے نا سچی محبت اس کی دلیل کیا ہے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 اس نے دلیل قرآن سے دی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ دیو جو ایتے پڑی نہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ سرحز کی بائیس میں پارے سے اللہ کہتے ہیں ان اللہ نبی یا تسلیمہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلام اور سلاد کہتا ہے اللہ نے قرآن میں نبی کی آل کا تو ذکر ہی نہیں کیا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 تھوڑا سا غور کریں اگر اس کی اس دلیل کو لے لیں یہ صحیح اسلام لکھنے والا یہ اسلام کا دشمن یہ ابن سبا کا روحانی بیٹا اگر اس کی اگر بات, کو, بات کو لے لیں کہ قرآن میں آلے ہی کے لفظ نہیں آئے, آئے اس لیے یہ پڑھنے جائز نہیں تو پھر قرآن میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دی ہے نماز کے قیام کا حکم آیا ہے نماز کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں آیا ہے تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں تشہد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں کہیں نہیں اللہ نے کہا تشاد بیٹھو نماز میں اب قرآن میں ذکر نہیں ہے تشہد کا تو کیا کرنا چاہیے تشہد ختم ہو گیا تشہد غیر صحیح اسلام ہو گیا یہ صحیح سلام نہیں ہے چونکہ قرآن میں ذکر نہیں اس کا اللہ رب العالمین ایک اور مثال دیتا ہوں موٹی مثال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 میرے بھائیوں یہ درود ہے یہ درود ہے درود ہے جو محمد الرسول سلام نے سکھایا ہے جو بندہ یہ درود پڑے گا نا پڑھے گا نا پڑے گا اللہ کے نبی نے جولت بیان کی ہے فضیلت صرف اسی کو ملے گی جو محمد الرسول صلی اللہ سلم کا سکھایا درود پڑے گا جو اپنا بنایا ہوا درود پڑے گا اس کی فضیلت اللہ نے اللہ کے رسول نے بیان نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کس درود کی فضیلت بیان کی ہے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 من كردہ جس بندے کے پاس میرا نام محمد ذکر کیا گیا اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا وہ بندہ ہے اور جو درود پڑتا ہے امام, امام الانبیاء محمد رسول نے فرمایا مرتن صلی اللہ علیہ بے جو مجھے محمد پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ رب العالمین دس مرتبہ اس پر رحمت نازر کریں اور حدیث ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مالک حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے دیکھا پیارے پیغمبر کا چہرہ کھلا ہوا بڑے خوش امام بڑا خوش چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا آج چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے بڑے آپ خوش ہیں کیا وجہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں آج میرا چہرہ اس لیے کھلا ہوا ہے اس لیے میں بہت زیادہ خوش تمہیں نظر آ رہا ہوں اتانی آتر من ربی میرے پاس میرے پرور دگار کی, کی طرف سے آنے والا ایک آیا جبریل امین میرے پاس اتانی آ من ربی میرے پاس میرے پروردگار کی, پرور کی طرف سے آنے والا ابھی آیا ہے اس نے کیا کہا اخبرانی اس نے مجھے اکر خبر دی کہ اللہ رب العالمین نے کہا انه لیسلی احد من کہ امتی الا رد الله علیہ اشرا امสารھا کہ اللہ نے کہا جو محمد کی امت میں سے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا اللہ اس جیسی 10 مرتبہ 10 درود اس پر پڑے گا 10 مرتبہ اس جیسی رحمت اللہ اس پر پڑے گا اللہ اکبر. <immer> رضی اللہ اکبر عبد عنہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا پیارے پیغمبر سجدے میں پڑے ہوئے تھے. امام المبیا سجدے میں پڑے ہوئے تھے بڑا لمبا سجدہ کر دیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتانی جبر علیہ السلام میرے پاس میں جبریل علیہ السلط والے میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس جبریل آئے جبریل تشریف لائے جبریل نے آ کر کہا منسلح علی کا صلی تو علیہ ہے منسلام علی کا سلم تو علیہ ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ وسلم جو آپ پر درود پڑے گا میں سید الملائکہ کا فرشتوں کا سردار میں اس پر درد پڑوں گا اس پر درود پڑوں گا آپ پر پڑھنے والے کا جو آپ کو سلام کہے گا آپ پر سلام پڑے گا میں جبریل اس پر سلام پڑوں گا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 جو درود امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے آپ سے سیکھ کر پڑھا کرتے تھے ان میں سے کسی کو یہ ہمارے موجودہ گڑے ہوئے درودوں کا کسی کو پتا بھی نہیں تھا نہ کوئی نام جانتا تھا ان درودوں صحابہ تو دور کی بات ہے میں کہتا ہوں تابعین بھی نہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک شاف احمد ان چاروں اماموں میں سے کوئی امام بھی یہ درودے ماہی یہ درودے تاج یہ دروجے تا، فلان درود یہ کوئی نہیں جانتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی درود کوئی اسلام کے اندر پیارے پیغمبر سے صدیوں بعد جو چیزیں گھڑی وہ اسلام کیسے بن گئی ان پر عمل کر کے اللہ اللہ کیسے راضی ہوگا اجر الصواب کیسے ملے گا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 اس لیے آپ کے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی گئی پیارے پیغمبر کہیں گے سوحکن سوہ کن لمن آبادی دفادور ان کو پیچھے کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر اضافہ کیا دین کو بدلا تو میرے بھائیوں نماز کے پہلے تو شاہد میں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 ان اللہ الرحمان ان میں ہم یہیں پر اس نماز کے طریقے کو موقوف کر کے ان شاء اللہ الرحمان قربانی کے مسائل اشراز الحجہ کے مسائل اور ان قربانی ان ایام کے ان ایام کے اندروں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق ان اللہ اگلا جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ اللہ کی توفیق سے ہوگا باقی نماز جو رہتی ہے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہونے کا طریقہ تیسری رکت کے لیے پھر چوتھی رقط کے لیے پھر, پھر جو ہے تشہد آخری تشہد اس کا حکم اور پھر سلام یہ ساری تفصیل انشاء اللہ الرحمن عید کے بعد کے خطبات میں بیان کریں گے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا وبمن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی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 اور دنیا میں بھی اس کی اجر سے محروم نہیں رکھے گا اور آفت میں بھی رشاء اللہ اس کی شاء سے محروم نہیں رکھے من دللا ہی محمود لمبیا نے کہا آپ نے تو زبان ہلا کر کسی کو پاس جا کر چند منٹ صرف کر کے یہ کہہ دینا کہ دے دو ادھر اگر آپ کے کہنے سے کوئی دے دے گا جتنا سواب دینے والے کو ملے گا ایٹومیٹک اتنا سواب آپ کے نمایا مال کے بھی طرف جائے مفت میں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 اللہم قاتل الكفرت الذین یسدون عن سبیلک و یکذبون رسولک و یقاتلون خالف بين کلمتہم والزلزل اقدامہم و شتت شملہم و مزق جمعہم و دمر دیارہم و خرق بنيانہم و ادفر لا تردہو ان القوم المجرمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعود علينا بخير يا أكرم المكرمين سبحان ربك رب العزة إما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 نہیں مانی جائے گی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی دیکھو نا وہ مروب عزیز ہے کسی بندے نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ تمتو یہ جائز ہے یا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورے خلافت میں حجت تمتو پر پابندی لگا دی تھی وہ کہتے تھے حجت تمتو کوئی نہیں کرے گا تمتو کا مطلب ہے کہ لوگ آتے تھے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 سنت الخلافاء راشدین کا مطلب یہ ہے جو خلاف راشدین کی سنت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پیارے پیغمبر کے فرمان کے این مطابق ہے اس سنت کو اس طریقے کو اختیار کرنا ہے, ہے یہ معنی ہے باقی صحابہ کے نام رگوان اللہ اجمعین سب کے سب بغیر کسی شخص کے جنتی ہیں اللہ کے سے رضی اللہ و وا ردو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان, کی ان پر راضی ہونے کا اور وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی سب کے سب جنتی ہیں غلطیاں ان سے جو ہو گئی اللہ نے ان سب کی غلطیوں کو کیا کر دیا ہے معاف کر دیا ہوا ہے کسی کی غلطی اللہ نے رہنے دی سارے صحابا کی ہر غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا گزارش ہے حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے سوال یہ ہے کہ ہم جو مخصوص درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا دلیل ہے عزیز بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسی درود کے الفاظ ہیں جو درود محمد رسول نے سکھایا ہوا دن ولی محمد یہ اسی کے یہ مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے الگ نہیں ہے اس سے جدا نہیں ہے ویسے ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری میں میں نے پڑھا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا کا نام لیا علیہ السلاۃ وسلم اور آپ نے فرمایا موسا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا کا نام لے کر کیا کہا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 آپ اس کو کھیلنے دیں آپ اس کو مت روکیں گے یہ کام نہ کرو یہ آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ اس کو تنکوں کے ساتھ کھیلنے سے روکیں گے یا اس کو سوئے ہوئے کو ہاتھ لگا کے ہلائیں گے جگائیں گے کے بیٹھ جا کے بیٹھ آپ اپنے جمعہ کا ثواب اتنے عمل سے ضائع کر بیٹھے لیکن امام یہ امام کی ذمہ داری ہے وہ کھیلنے سے روکے سوئے ہوئے کو جگائے ان سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ اس کی بات سنیں اور اس کا جواب دے یہ جائز ہے امام بلائے تو بول سکتے ہیں امام کے بغیر بولنا نہیں ہے دلیل اس کی کیا ہے, کیا ہے؟ کہ امام بلائے تو بول ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ ایک بندے سے پوچھا ہل سلائی تھا رکھا ہے بخاری کی حدیث ہے دوڑ کاتے پڑی ہے اس نے کہا نہیں پڑھی آپ نے کون فصل لے رکھا نہیں اٹھا اٹھ کے دوڑ کرتے پڑھ خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے اس کو دوڑتے کھڑا کر کے پڑھائی اور یہ بات ہوئی اس نے خطبے کے دوران آپ سے بات چیت کی ہے اگر یہ نجائز ہوتا امام کے ساتھ مخاطب ہونا اور امام کا مختلف کے ساتھ مخاطب ہونا تو پیارے پیغمبر مخاطب ہوتے اس ابھی سے اور سے ابھی جواب دیتا آپ کو سجدہ تلاوت کی دعا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ میرا سجدہ اس طرح قبول کر جس طرح دبود کا سجدہ قبول کیا کہ یہ حدیث صحیح اور ترمدی شریف میں موجود ہے بھائی مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث بھی اور یہ کہاں ہے یہ بھی ذہن میں نہیں ہے اور سند کا بھی علم نہیں ہے آپ سلم نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی کیا یہ حدیث صحیح ہے جی ہاں بھائی حسن لے گر ہی کے درجے کی حدیث ہے قابل حجت ہے قابل عمل ہے لا سلا لا وضوہ لے لم یذکر اسم اس علیہ جس نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا اس کا بدو ہی نہیں ہے ابوداب میں اور ترمدی میں حدیث ہے اور حسن لے غیر ہی کے درجے کی حدیث ہے ترو کی بنا پر یہ قابل حجت ہے قابل عمل ہے ویسے اس حدیث کے علاوہ بھی ایک حکم ہے سلن ابو داود کی صحیح حدیث ہے بالکل جو حسن نہیں صحیح درجے کی ہے اس میں لفظ رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم لفظہ بسم اللہ اللہ کے نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے وزو کرو یہ حکم ہے اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ کیا ہو جاتا ہے فرض یہ بسم اللہ پڑھنا وزو میں فرض ہے فرض ہے جو جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دیتا اس کا وزو کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا بولی والی کمیٹی اگر نقصان میں بھی اٹھا لے تو کمیٹی کے کم کو مہانہ کمیٹی کی رقم بھی کم دینی پڑتی ہے اور آخر میں سب ممبران کا نقصان کم ہوتا ہے حرام سود، جوہ ہے جوا یہ بولی والی کمیٹی جا ہے جا اللہ نے جوا بھی ہے سود بھی ہے اس میں قریب بھی نہ جائیں بولی والی کمیٹی کے کروڑ لانت بھیجیے اس پر کمیٹی پر اگر کسی چور کو دنیا میں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 تبدیلی کی وجہ سے گھر والوں سے تعلق توڑ لیا ہے اس لیے کو صحیح عقیدے پر قائم رہنا چاہیے یا چھوڑ کر والدین راضی کرے بھائی والدین راضی نہیں ہوتے تو نہ صحیح صحیح عقیدے کو نہیں چھوڑنا صحیح عقیدے کو تحید کو نہیں چھوڑنا اگر توحید کا عقیدہ اپنانے کی وجہ سے شرک چھوڑنے کی وجہ سے والدین ناراض ہوتے ہیں تو کروڑ مرتبہ ناراض ہوں جائیں باڑ میں نہیں چھوڑنا یہ صحیح عقیدہ اس پر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں اللہ تایا تھا مخلوط نفیما سید الخال اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کسی کی طاق نہیں جب اذان میں محمد رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو کیا درود پڑھنا چاہیے عزیز بھائیو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا سمیت محزن فکول و مسلمہ یقول و سما سلیہ جب تم محزن کو سنو تو جیسے محزن کہتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے کہتے جاؤ سما علیہ پھر بعد میں میرے اوپر درود پڑھو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا ازان کے بعد میں پڑھنا ہے وہ جو نام آپ نے سنا ہے محمد اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بعد میں درود پڑھیں گے اس نام پر درد ہو جائے گا آپ اس حدیث کے بستاگ نہیں بنے گا کہ من منصل علیہ من سمیا من ذکر فا بکیلون اس کے زمرے میں آپ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے درود پڑھا ہے آپ نے درود چھوڑا نہیں ہے حدیث یہی ہے کہ مؤزن کی مثل جو جیسے موزن کلیمات کہتا ہے ویسے تم کلیمات کہو اور بعد میں کیا کرو درود رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ٹائی باندھنا جائز ہے ٹائی باندھنا جائز نہیں ہے عیسائیوں کا شیار ہے عیسائیوں کا شعار ہے عیسا علیہ السلام کو وہ سمجھتے ہیں پھانسی دی گئی تھی سب جھوٹ ہے عیسا علیہ السلام کو پھانسی کوئی نہیں دی گئی یہ سمجھتے ہیں عیسا علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے تو وہ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 حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر اجازت کے بغیر جہاد پر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو حضرت عمر نے خود اس صحابی کو کوڑے مارے تو اس کا منہ خون سے بھر گیا کیا یہ بات درست ہے بھئی یہ تو گپ لگتی ہے مجھے ایسی کوئی حدیث صحیح دنیا میں موجود نہیں کوئی حدیث ایسی دنیا میں موجود نہیں اور رسول اللہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ جو گئے تھے وہ کوئی اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اور اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں پوچھا نہیں کرو نہیں, کر نہیں پوچھا اللہ کے نبی اگر ماں باپ کی اجازت جی جانا بڑا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی پر لازم تھا پوچھنا کہ نہیں پوچھنا یا گنا پراپتے رام کام کروایا پیارے نہ فتح مکہ میں جو گئے تھے دس ہزار فتح مکہ کے لیے سارے پوچھ کر گئے تھے گھر سے کسی سے؟, سے بھی پوچھا تھا اللہ کے نبی نے اجازت لے کر آئے ہو یا نہیں ماں باپ سے دکھاؤ اجازت نامہ کہیں تمہارے پاس کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی نے اگر ماں باپ کی اجازت لے کر جانا جہاد کے لیے بڑا ہی ضروری ہوتا تو پیارے پیغمبر بغیر اجازت پوچھنے کے کیوں لے کر جاتے ساتھ کوئی کو؟ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں کیا خرگوش حلال ہے جی بھائی حلال ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت, حضرت, حضرت, حضرت انس بین مالک کہتے ہیں ہم نے خرگوش کا شکار کیا تو اس کو ذبح کیا گوشت کھایا اس کی رانے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچی پیارے پیغمبر نے بھی کھائی خرگوش کی رانوں کا گوشت امام البیا نے کھایا صحیح مسلم شریف کی صحیح عدیظ ہے بالکل کہ ابو بکر عمر رضی اللہ منہا کا عمل رفل کی پر ملتا ہے جی ہاں بھائی ملتا ہے نہ سنن القبرا بہکی امام بہ کی کتاب امام بہکی کتاب سنن القبرہ کے اندر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 اور مدینے پہنچ کر اللہ نے قتب আলাইকুম القتال قران میں کہہ دیا تم پر قتال کرنا فرض ہے اودین علی الذین یقاتلون بانهم ظلمو جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ نے ان کو ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دی ہے لڑو اب ان کو اللہ نے کہا این فروع خفف فرما تے قال وجاهدوا باموالکم وانفسکم قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر جو اللہ راخبر را ایمانی رکھتے ان کے ساتھ کیا کرو کرو کرو لڑائی कرو, حکم دے دیا رب العالمین نے اپنے بندوں کو جب حکم دے دیا تو پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی پھر... پھر وہ اخلاق والی دعوت اکیلی نے چلی اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا جب تیرہ سال اللہ کے نبی نے تیرہ سال مسلسل کسی مولوی نے نہیں اللہ کے نبی نے امام الانبیاء نے جن سے اچھا اخلاق نہ دنیا میں کسی کا ہوا ہوا ہے... ہے نہ ہو سکتا ہے کیا تک اس نے اتنا اچھا اخلاق پیش کر کے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے بھگا بھگا کر کپا کپا کے دعوت دی 13 سال میں نتیجہ سو بندہ بھی نہیں تھا مسلمان جب ہجرت ہوئی تیرہ سال کی محنت کس کی پیارے پیغمبر کی کتنے مسلمان اور کتنے مسلمان بھائیو سو بھی نہیں تیرہ سال اخلاق کی مار اخلاق کی محنت کردار کی محنت تیرہ سال تک مسلسل ادھر آ کر جب تلوار چلی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 تو کے سلسلوں کی دعوت ہوگی وہ اسلام کی دعوت نہیں ہے وہ بزرگوں کے اقوال کی دعوت ہوگی حکایتوں کی دعوت ہوگی وہ اسلام کی دعوت نہیں ہوتی اسلام کی دعوت تلوار کے سائے تلے چلتی ہے بیشا. کیا وضو سے پہلے مکمل بسم اللہ پڑھنا جائز ہے بسم اللہ ہی کافی ہے بسم اللہ پڑھنا اتنا ہی کافی ہے مکمل بسم اللہ ضروری نہیں ہے ماشاءاللہ الحمدللہ پکی <بقی> بات, بات ہے کہ ہم آپ سے این کے بارے میں بہت بہتر جانتے ہیں پلیز آپ ایک دو منٹ اس کے بارے میں بتائیں جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے پانی کی ساری چیزیں حلال نہیں تفریق کیسے کریں حلال ہیں تفریق کیسے کریں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 خشکی کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے ہر شہ حلال ہے ہر پرندہ حلال ہے ہر جانور حلال ہے صرف وہ حرام ہے جس کا خاص طور پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس کو حرام کر دے دیا جس کو حرام نہیں کیا ہر شاہی حلال ہے باقی باقی ہر شہ ہی حلال ہے حرام کس کس کو کیا ہے کچلی والے درندے کو حرام کر دیا ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو حرام کر دیا کوے کو حرام کر دیا گد کو آرام کر دیا چوہے کو آرام کر دیا ہے کتے اور خلدیر کو آرام کر دیا غیر اللہ کے نام کی چیز کو حرام کر دیا مردار کو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 باقی کوئی چیز پانی کی حرام نہیں سبحانہ اللہ ہمارا ربنا دیکھا اشد اللہ اللہ تصوبات داروار خودا جائیں گے پل جی نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا تو نہ کریں گے دیوان ہے کنجان سے کل جان کریں گے پروان ہے ہم جان کی پروان کچھ بھی ہوئی کو دان دان کریں گے ہم وادی کشمیر کسو دان کریں گے ہم کشمیر کریں گے ہم کشمیر کریں گے دان کریں گے جا پ جا سلات میرے کا تو دان کریں کشمیر کسو دان کریں گے ہم وادی کشمیر سودا نہ کریں گے ہم وادی کشمیر جب تک کی نلگ راج دہلی گئی پرچل اب تلک کا ہم دادی ہم رن جب تک رد لی گئے پر چل ایشور تلک کے نتال کریں گے ہم وادی کشنی کسو دان کریں گے ہم تو دان کریں گے ہم بادی کش میں بہل پور آسو ہے کے نشے من من میرے لٹ گئے تین کڑو بار بل میرے آنکھوں کو اور آسوں کے رو داد سن رب کو میری سر یاد سن تو میری بڑی یاد سنی مجھ کو کشمیر میں خورایا گیا مجھے پیڈا کے لوشل سجایا گیا مجھ کو کشمیر میں خورایا گیا مجھ پیڈا کے کون میری بسر یاد سن آسو اور رب رون میری بسر یاد سن